امن احتدا بحد ہی وسن بسنت ہی علیہ الدین وباد عقید واسطیہ کی شرح میں گشتہ درس میں احادیث کی روشنی میں اللہ رب العالمین کے لیے علو کا اس بات کیا گیا تھا اور یہ بات بتائی گئی تھی کہ علو کی تین قسمیں ہیں سب سے اہم قسم یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے علو کا عقیدہ رکھنا اور یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ تعالی سب سے اوپر ہے اور عرش پر اللہ جلوہ فروز ہے یہ عقیدہ بہت اہم اور بنیادی عقیدہ ہے کیونکہ اسی عقیدے سے تفریح ہوتی ہے کہ کون سلب صالین کے عقیدے پر ہے کون اہل بدعت کے عقیدے اور منحج پر ہے اگر کوئی آدمی عقیدہ نہیں رکھتا ہے کہ اللہ رب علام عرش پر ہے تو وہ اس کا عقیدہ باطل ہے تو یہ بہت ہی اہم قسم ہے جس قسم کا اہل سنت اور یا صلب صالحین کے عقیدے و منحج پر نہ چلنے والے لوگ اس کا انکار کرتے ہیں باقی دور دو ولو کی قسمیں ہیں ایک علوع قہر کہ اللہ رب الامین سب پر غالب ہے اللہ ہی کا حکم چلتا ہے اللہ کے حکم کے بغیر کوئی چیز دنیا کے اندر نہیں ہوتی ہے اس بات کو وہ بھی مانتے ہیں ایسے علوع قدر علو قدر یعنی کہ اللہ رب العامین کے لیے ہی قدر و منزلت ہے سب سے زیادہ اللہ ہی کا سب سے بڑا حق ہے اللہ کی بہت بڑی شان ہے اللہ بڑی عظمت والا ہے اللہ سب سے بڑا ہے تو یہ جو علو اور بلندی ہے یہ اہل بدعت بھی مانتے ہیں جو سرب سارین کے عقید و مناج پر نہیں دونوں علو کو مانتے ہیں لیکن وہ علوع جس میں اللہ کی ذات کی بلندی کا عقیدہ ہوتا ہے وہ اس عقیدے اور منحج کو نہیں مانتے ہیں اس عقیدے کو اور اس کی غلط تعویل کرتے ہیں تو آج کے درس میں بھی اس سے پہلے کے درس میں دو حدیثیں پیش کی گئی تھیں آج بھی دو حدیثیں انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے جن دو حدیثوں سے بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ ابامن کی ذات عرش پر جلوہ افروز ہے پہلے یہ کہہ دینا کافی تھا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے لیکن اب یہ کافی نہیں ہے اب یہ کہنا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات عرش پر جلوہ افروز ہے کیوں اس لیے کہ پہلے سب کا عقیدہ یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر جلوہ افروز ہے جب صوفیہ پیدا ہوئی تو صوفیوں نے یہ عقیدہ گھڑا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر جگہ ہے تب سے یہ کہنا ضروری ہو گیا کہ نہیں اللہ تعالیٰ کی ذات عرش پر یہ کہا جائے گا جیسے پہلے کیا کہتے تھے قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے بس اسی پر اتفاق کر لیتے تھے لیکن جب جامیہ پیدا ہوئے اور جنہوں نے یہ کہا کہ نہیں قرآن اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے نعوذ باللہ اللہ ذالک تو صرف اتنا کہنا کہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام اب کافی نہیں ہوا یہ بھی کہنا پڑا کہ قرآن اللہ تعالیٰ کی مخلوق نہیں ہے جب سے یہ چیز پیدا ہوئی تو پہلے یہ چیز کافی ہو جاتی تھی کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے اور تفصیل کیے بغیر لیکن جب ایسے لوگ پیدا ہو گئے جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر جگہ ہے تو پھر یہ تفصیل کرنی پڑے گی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات عرش پر جلوہ افروز ہے تاکہ واضح ہو جائے مسئلہ مسئلے کے اندر کوئی شک اور شبہ نہ باقی رہے تو وضاحت کے لیے بات کہی جاتی ہے تو اللہ ہر ملامین عرش پر جلوہ افروز ہے اور میں نے بتایا تھا کہ تین ہزار سے زیادہ اس بات کی دلیلیں علماء نے بیان کیا ہے کتابوں کے اندر کہ اللہ رب العامن کی ذات عرش و جلوا فروز دو حدیث آج پڑھیں گے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ فوق فوقلم کی عرش پانی کے اوپر ہے و فوق فوقل اور اللہ رب عرش کے اوپر ہے وہ حایہ علامہ انتم علیہ اور جو تم کرتے ہو اللہ الامین کو ہر چیز کا علم رہتا ہے اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے یہ ابو داوت کی روایت ہے اور صحیح روایت ہے البتہ یہ جو اثر ہے سمجھ لیجئے یہ عبداللہ بن مسعود کا اثر ہے اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول نہیں ہے یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اثر ہے یہ اس میں صحیح بات یہی ہے لیکن چونکہ یہ جو مسئلہ ہے یہ کوئی اشتہادی مسئلہ نہیں ہے اس لیے جب ایسا مسئلہ ہو مسئلہ نہ ہو تو اس میں اگر کوئی صحابی کچھ بیان کرے آخرت کے تعلق سے جنت کے تعلق سے جہنم کے تعلق سے یا غبیات کے تعلق سے تو اس کے بارے میں جو محدثین کا قول ہے وہ یہ ہے کہ اس کا حکم مرفو کا ہوتا ہے یعنی وہ برفو کے حکم میں ہے وہ اللہ کے رسول ہی سے انہوں نے سنا ہے تبھی انہوں نے بات بیان کی کیونکہ وہ مسئلہ نہیں ہے کہ اجتہاد کریں پیاس کریں اجتماعات کریں نہیں یہ اشتہار نہیں کیا جا سکتا ہے اس کے بارے میں اللہ کے سور سے انہوں نے سنا اور اس کو بیان کر دیا تو یہ اگر صحابی بیان کریں تو اس کو بھی مرفو کا حکم ہوتا ہے اور یہ روایت تھوڑی لمبی ہے اور وہی طریقے سے ہے کہ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ بین سماج دنیا ولطی تلی ہے خم عام کہ یہ آسمان دنیا اور اس کے بعد جو آسمان ہے ان کے درمیان 500 سال کی مسافت ہے ابین اکلسما خم سمیت عامن اور ہر آسمان سے دوسرے آسمان کے درمیان 500 سال کی مسافت ہے اوبئی نسمائے و کرسی خم سمیت عام اور ساتویں آسمان اور کرسی کے درمیان 500 سال کی مسافت ہے اوبین الکرسی ولمائے خم عام اور کرسی اور پانی کے درمیان 500 سال کی مسافت کی دوری ہے ولاش و, و فوکلم اور عرش پانی کے اوپر ہے واللہ فوق فاقل اور اللہ ابن عرش کے اوپر ہے اللہ علیہ من الکم تمہارے اعمال میں سے کچھ بھی اللہ رب پر مخفی نہیں ہے دوسرے الفاظ میں کیا تھے وبا علّہ ما تم علیہ تم جو کچھ بھی کرتے ہو اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے اب یہ جو عبداللہ بن مسعود کا اثر اور قول ہے یہ اشتہادی نہیں ہے ان کو کیسے معلوم ہوا کہ آسمانوں کے درمیان 500 سال کی مسافت ہے اور اس کے اوپر ساتویں آسمان کے بعد کرسی ہے پھر کرسی کے بعد پانی ہے پھر پانی کے اوپر عرش ہے اس عرش پر اللہ حرب لامین ہے یہ کوئی اشتہادی مسئلہ نہیں ہے کہ انہوں نے اشتہاد کیا کسی نس کو لے کر کسی حدیث کو لے کر کے ایسا نہیں ہے لہذا اگرچہ ان کا قول ہے لیکن مرفوع کے حکم میں ہے لہذا یہ حدیث صحیح ہے امام اب القیم رحمۃ اللہ علیہ نے اجتماع جوش اسلامیہ میں اور امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ الول کی کتاب اس کے اندر اس کو صحیح قرار دیا ہے ایسے امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے جنہوں نے الاؤ کی کا اختصار کیا ہے امام صاحب کی کتاب الاؤ یعنی اللّہب العامن کے لیے بلندی تو اس کا اختصار کیا تو انہوں نے بھی اس حدیث کو اصر کو صحیح قرار دیا ہے امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے تو معلوم یہ ہوا اس حدیث سے کہ اللہ رب عرص کے اوپر ہے اس حدیث سے عرش کا اس ہوتا ہے اور قرآن میں 20-22 آیتیں ہیں جن میں اللہ رب العالمین نے عرش کا ذکر کیا اور بے شمار حدیثیں ہیں جن حدیثوں میں عرش کا ذکر آتا ہے قرآن کی بیس بائیس آیتیں جن میں اللّہ ارب عامین عرش کا ذکر کیا فتح اللہ الحق لا اللہ اور رب اللہ عارش الکریم اور اس طریقے سے بہت ساری آیتیں ہیں حسو اللّہ الَّ علیہ الطوح رب العرش الکریم بیس بائیس سات آیتیں جو ایسی ہیں جن میں اللہ ربان کرما الرحمان و الرش استبا سات آیتیں ہیں قرآن کے اندر کہ اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہے اللہ کی ذات یعنی تو تمام آیتیں جو عرش کی ہیں اگر ملائی جائیں تو تقریباً 20 بائیس آیتیں ہوتی ہیں جن میں عرش کا ذکر موجود ہے اور بے شمار حدیثیں ہیں بہت مشہور ایک حدیث ہے جسے مانوی نے بتایا کہ اگر کوئی آدمی پریشانی میں ہو مصیبت میں ہو اور اس حدیث کو پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی پریشانی کو دور کرتا ہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا الله رب العرش عظیم لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب رب ورب العرش کریم دو دو بار اس حدیث میں عرش کا ذکر موجود ہے بے شمار حدیث ہیں یہ بخاری کی حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے بہت ساری حدیثیں جن میں اللہ اب کے لیے عرش کا ذکر موجود ہے ٹھیک ہے اب عرش پر اللہ ابامن جلوہ افروز ہے اور یہ جو عرش ہے یہ اگر آپ دنیا کے لحاظ سے دیکھیں گے تو یہ سب سے اوپر مخلوق ہے یہ اور اگر اوپر سے آپ دیکھیں گے تو سب سے پہلی مخلوق ہے یہ سب سے پہلی مخلوق عرش کے بعد کوئی مخلوق نہیں ہے اس عرش پر اللہ اقبابن کی ذات جلوہ افروز ہے اور وہ عرش تمام مخلوقات کے لیے شت کے مانند ہے تمام چیزوں کو گھیرے میں لیے ہوئے ہے کرسی کو آسمانوں کو ساری زمینوں کو اور اللہ ابراہن اس عرش کے اوپر جلوہ افروز ہے تو یہ عرش ایک حقیقت ہے جو اہل بدعت ہیں جو اس بات کو نہیں مانتے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے جلبہ افروز ہے وہ کہتے ہیں کہ عرش کا معنی ہے ملک اور عرش کا معنی ہے اقتدار عرش کا معنی ہے قدرت یہ معنی لیتے ہیں حالانکہ یہ معنی مراد لینا قطعا جائز نہیں ہے یہ قرآن کی تحریف ہے اللہ رب السماۃ قرآن کریم کے درویہ ہمر و ارشرب بھی کفاق ہوں یومانیہ کہ فرشتے جو ہے اس دن عرش کو اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے تو عرش کو اٹھائے ہوئے ہوں گے تو کیا مطلب اس کا ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ کی ملک کو اللہ تعالیٰ کی کردار کو اللہ تعالیٰ کی قدرت کو اٹھائے ہوئے ہیں ظاہر بات یہاں پر مراد عرش ہے اور اس عرش کے باقاعدہ پائے ہیں جیسا کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیدی سے کہ میں سب سے پہلے اپنی قبر سے اٹھوں گا تو کیا دیکھوں گا کہ ہنستے موسا علیہ السلام عرش کے ایک پائے کو تھامے ہوئے ہیں عرش کے ایک پائے کو تھامے ہوئے ہیں پایا کیسا ہے عرش کیسا ہے کیفیت ہمیں نہیں معلوم ہے لیکن وہ عرش اللہ ابان اس پر جلوہ افروز ہے تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ عرش سے مراد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ملکیت اللہ تعالیٰ کی قدرت اللہ تعالیٰ کے اقتدار یہ سب مراد ہے اس سے تو یہ معنیٰ مراد لینا یہ قرآن کی تحریف ہے قرآن میں اللہ نے فرماؤ وہ کہنا عرش ہو اللہ ابامین کا عرش پانی کے اوپر اور حدیث میں بھی آست عبداللہ بن مسعود نے فرمایا جو مرفوع کے حکم میں ہے کہ عرش جو ہے پانی کے اوپر ہے اور اس عرش پر اللہ عبامین کے ذات جلوہ افروز ہے تو کیا اللہ تعالیٰ کی ملکیت یہ اللہ تعالیٰ کی قدر سے پانی کے اوپر ہے تمام چیزوں پر نہیں ہے اگر آپ کہتے ہیں کہ عرص سے مراد ملکیت ہے بادشاہت ہے اقتدار ہے اور اللہ ابام کی قدرت مراد ہے تو کیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی جو قدرت ہے سری پانی کے اوپر ہے اور پوری کائنات اور پوری دنیا میں اللہ ابامین کی قدرت نہیں ہے ظاہر بات اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے اسی لیے امام ابن اب العز اللہ رحمۃ اللہ علیہ عقیدہ تحاویہ ایک بہت اچھی مشہور کتاب ہے عقیدے کے باب میں امام تحاوی رحمۃ اللہ علی لکھی ہے اس کتاب کی انہوں نے شرح کی ہے اور اس کتاب کے اندر انہوں نے بیان کیا ہے کہ کی جو لوگ اللہ تعالیٰ کے کلام کی تعریف کرتے ہیں انہوں نے کیا کر دیا کہ عرش کا معنی یہ مراد لیا ہے کہ عرش سے مراد کیا ہے بادشاہت ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت مراد لیا ہے تو کہتے ہیں کہ وہ ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کی شاید کے بارے میں کیا کہیں گے جس میں اللہ فرمات جو جہاد میں نے پڑھی کہ الشرب بے کفاخمانیہ کی فرشتے آٹھ فرشتے اللہ تعالی کے ارش کو اٹھائے ہوئے ہیں تو اس کا کیا معنی مواد لیں گے ایسے اللہ نے فرمایا وقان عرشہ العلماء کہ اللہ تعالیٰ کا عرش پانی کے اوپر ہے اور وہ حدیث جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی جس میں ہمارے نبی نے فرمایا کہ حسم علیہ السلام عرش کے ایک پائے کو تھامے ہوئے ہوں گے تو کہتے کہتے کہ آخری لوگ ان حدیثوں کا آیتوں کا کیا جواب دیں گے کہ سے مراد یہ ہے کہ وہ قدرت مراد ہے یہاں پر اللہ تعالی کی ملکیت مراد ہے اللّہ تعالیٰ کی ملکیت تو پوری دنیا میں ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت تو ہر جگہ ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت کے نیچے تو سب ہیں تو اس سے یہ مراد لینا کہ عرش سے مراد ملک ہے قدرت ہے یہ اللہ تعالیٰ کے کلام کی تحریف کرنا ہے اور اس کا معنی جو ہے غلط معنی بیان کرنا ہے یہ کیا ہے غلط معنی بیان کرنا ہے تو عرش یہ حقیقی ہے اور اس کے باقاعدہ پائے ہیں اور اللہ ہر غلامی عرش پر جلوہ فرود ہے اور کرسی اللہ حضر آمین کے دونوں قدم رکھنے کی جگہ ہے اور کرسی آسمانوں کو گھیرے میں لیے ہوئی ہے اور وہ عرش کرسی اور تمام چیزوں گھیرے میں لیے ہوئے ایک حدیثاتی اس میں آپ فرماتے ہیں کہ کرسی کی مثال عرش کے سامنے ایسی ہے جیسے بہت بڑے چٹیل میدان میں کوئی انگوٹھی پھینک دی جائے لوہے کی بہت بڑا چٹیل میدان ہے اس چٹیل میدان میں آپ لوہے کی ایک انگوٹھی پھینک دیں تو اس لوہے کی انگوٹھی کا کیا اعتبار ہوگا کتنی جگہ لے لے گی انگوٹھی وہ اتنے بڑے چٹیل میدان میں بہت بڑا سمندر ہے سمندر سے آپ ایک قطرہ پانی نکال لیں تو کیا سمندر کے پانی کے اندر کچھ کمی ہوگی نہیں ہوگی بہت بڑے چٹیل میدان میں ایک چھوٹی سی انگوٹھی جو انسان اپنی انگلی میں پہنتا ہے اس کو آپ اگر کہیں ڈال دیں تو اس کا کیا اعتبار ہوگا ایسے ہی عرش کے سامنے اس کرسی یعنی آپ سوچئے کہ ارش کتنی بڑی مخلوق ہے اللہ کی اس عرش پر اللہ ابامین جلوہ فروغ ہے یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اللہ تعالیٰ کی لیے بلندی اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اللہ ابامین کتنی بڑی ذات ہے کہ انسان تصور بھی نہیں کر سکتا سوچ بھی نہیں سکتا جی تو اللہ ابامین عرش پر جلوہ فروز ہے عرش کا معنی قدرت سے کرنا بادشاہت سے کرنا اقتدار سے کرنا یا جو ہے ملکیت سے کرنا یہ قرآن اور حدیثوں کی تحریف ہے یہ قلط معنی بیان کرنا ہے جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے امام اب... ابن ابل راہنفی رحمت اللہ علیہ کے قول اور دیگر اہل علم نے یہ ساری باتیں بیان کی ہیں تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب بلامین عرش پر جلوہ فوت ہے وہ اللہ فقل عرش صاف حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہے اور عرش جو ہے تمام مخلوقات کے اوپر ہے اور اسے بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب برامین کا علم سب کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے ہے اسی اللہ تعالیٰ کی ذات تو عرش پر ہے لیکن اس کا علم ہر جگہ ہے اس کی قدرت سے کوئی چیز خالی نہیں ہے وبا علم اور دوسری حدیث کے اندر کہ لاہ علیہ تمہارے امال میں سے کچھ بھی اللہ رب پر مخفی نہیں ہے تو اللہ رب العمین کے علم سے کوئی چیز خالی نہیں ہے. لیکن اللہ کی ذات کہاں ہے عرش پر جلوہ فروز ہے اللہ تعالی کی ذات ہر جگہ نہیں نواز بلّہ نے ظالی یہ بہت ہی غلط عقیدہ صوفیوں کا اور اس سے جو صحیح راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں ان لوگوں کا منہاج عقیدہ ہے یہ عقیدہ سراسر باطل و گمراہی والا عقیدہ ہے صحیح عقیدہ یہ ہے جو کتاب و سنت کا تمام انبیاء کا کہ اللہ البرامین کی ذات عرض پر جلوہ فروغ ہے تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ صحیح حدیث صحیح ہے کہ اللہ البرامین عرص پر جو ہے بلند ہے اور عرص پر جلوہ فروز ہے دوسری جو حدیث ہے جو یہاں مصنف نے پیش کی ہے وہ صحیح مسلم کی حدیث ہے اور وہ حدیث بھی بارہا اب لوگوں نے مجھ سے بھی سنی ہوگی اور لوگوں سے بھی جس میں ایک شہابی اپنے ایک لونڈی کو ایک تھپڑ مار دیتے ہیں اور پھر ہماربی کے پاس تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں مجھے بہت افسوس ہے کہ میں نے لونڈی کو جو ان کی لوڈی کسی کا نام ہے اہود اور جوانیا پہاڑ کے پاس جو ہے بکریوں کو چرایا کرتی تھی تو ایک دن گئے تو دیکھتے ہیں کہ ایک بکری غائب ہے تو انہیں غصہ آیا اور اس کو ایک تھپڑ مار دیا تو مارنے کے بعد ان کو جو ہے احساس ہوا کہ نہیں مارنا چاہیے لونڈی کو لا کسور کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ میں اسے آزاد کرنا چاہتا تھا تو میرے بین نے کہا بہت اچھی بات ہے آزاد کر دو لیکن اس کو میرے پاس لے کر گیا ہو آپ کے پاس لے کر کے گئے تو ماربی نے ان سے دو سوال کیا پہلا سوال یہ تھا یہاں سے مصرف نے حدیث کو پیش کیا آئین اللہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے قالط فصماں اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے گشتہ درس میں میں نے بتایا تھا کہ اس عربی زبان میں ہر وہ چیز جو آپ کے اوپر اور آپ کو سایہ دے اس کو سما کہا جاتا ہے اوپر یعنی جو بھی چیز آپ کے اوپر ہے تو پھر سما کا معنی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے اور یہاں فی ال کے معنی ہے اللہ کے معنی میں اور عربی زبان میں فی اللہ کے معنی میں آتا ہے دو تین آیتیں میں نے پیش کی تھیں گز درس میں جیسے اللہ تعالیٰ کہتا کہ وہی فمسو فی منا کی بہا یعنی زمین کے راستوں میں چلو فی میں ہوتا ہے نا تو اے, یہاں پر آدمی زمین میں نہیں چلتا زمین کے اوپر چلتا ہے اللہ مانے اوپر ہوتا ہے اللہ مانے اوپر ہوتا ہے جیسے آپ کہیں کہ آپ کرسی پر بیٹھے ہو تو کہیں گے جالسن ارل کرسی کرسی پر بیٹھے ہو تو اللہ مانے اوپر ہوتا ہے اور فی مانے میں اندر ہوتا ہے تو یہاں مراد یہ ہے کہ زمین کے اوپر چلنا ہے کیونکہ زمین کے کی نیچے کو نہیں کوئی ہے زمین کے اوپر چلتا ہے صلی اللہ علیہ کہ پھنسی ہو زمین میں چلو سیر و سیاحت کرو زمین کے اندر گھومو تو یہاں بھی زمین میں مراد ہے زمین کے اوپر تو فی جو ہے اللہ کے, کے معنی میں بھی آتا ہے اللہ وسلم فی جو امنقل یہاں بھی فی اللہ کے معنی میں ہے تو یہاں جو فی ہے جیسا کہ ابن نے کثیر رحمتہ اللہ نے بیان کیا ہے کہ یہاں پر جو فی ہے فش سما یا قرآن کی اور آیتوں میں آ امن منفی کہ کی کیا تم اسات سے معمون ہو گئے ہو محفوظ ہوگی وہ جو آسمانوں کے اوپر ہے یا اوپر ہے تو یہاں جو فی ہے ان تمام آیتوں میں اور حدیثوں میں فی سے مراد الا ہے اوپر ٹھیک ہے یہ معنی بیا جائے گا اور اگر فی معنی میں لیتے ہیں تو بھی یہ معنی صحیح ہے ایک لحاظ سے لیکن اگر کوئی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ آسمان اللہ کی ذات کو گھیرے ہوئے ہے تو یہ گمراہی والا عقیدہ ہے بہت بڑی گمراہی ہے کیونکہ اللہ تعالی کی ذات سب سے بڑی ذات ہے بڑی چیزیں چھوٹی چیزوں کو گھیرے میں لیتی ہیں نا چھوٹی چیز بڑی چیز کو گھیرے میں نہیں لے سکتی ہیں. ہم لوگ مسجد کے اندر بیٹھے مسجد ہم کو گھیرے میں لیے کہ نہیں لیا مسجد کے اندر لیکن آپ کہیں کہ میں مسجد کو گھیرے میں لیا نہیں ہو سکتا یہ آپ چھت پر چلے جائیں اور کہیں کہ مسجد کو میں نے گھیرے میں لے رکھا ہے نہیں ہوگا یہ کیونکہ آپ مسجد کے مقابلے میں چھوٹے ہیں جی ہاں اتنی بڑی مسجد ہے آپ چھوٹے ہیں اس کے مقابلے میں تو یہ جو چھوٹی چیز ہوتی ہے بڑی چیز کو احاطہ نہیں کر سکتی بڑی چیز چھوٹی چیز کو احاطہ کر سکتی ہے آسمان زمین کو احاطہ کیے ہوئے ہے یہ جو ہماری زمین ہے اس کے بعد اس نے دوسرے زمین کو اپنے گھیرے میں رکھا ہے دوسری زمین نے تیسری زمین گھیرے میں رکھا وہ ایسی ہے ایسی آسمانوں کی مثال ہے ساتھ کرسی ساتواں آسمانوں کو ساتواں آسمان چھٹے آسمان کو وہ پانچویں آسمان کو سب ایک دوسرے جو ہے اوپر والے نیچے کو گھیرے میں لیے ہوئے ہیں تو جو اوپر ہے وہ بڑا ہے اس کے جو نیچے ہیں وہ اس کے مقابلے میں ان کی حیثیت چھوٹی ہوتی ہے تو چھوٹی چیز بڑی چیز کو گھیرے میں نہیں لے سکتی ہے تو اگر کوئی عقیدہ رکھتا ہے نعوذ باللہ کی آسمان اللہ تعالیٰ کو یا جگہ اللہ تعالیٰ گھیرے ہوئے ہے اور می کا ترجمہ کر کے پھر میں کہ اللہ تعالی آسمان میں یعنی اللہ جو ہے آسمان اس کو گھیرے میں ہے سراسر گمراہی کا عقیدہ ہے دلالت یہ ٹھیک ہے اگر یہ مراد لیتا ہے تو اس کا یہ کہنا غلط ہے لیکن اللہ آسمان میں ہے اور میری مراد یہ کہ اللہ تعالی ہی ہر چیز کو گھیرے میں لیے ہوئی ہے اللہ سب پر بلند عرش پر جلوہ فروغ ہے تو اگرچہ وہ میں کا ترجمہ کر دیتے کہ اللہ آسمان میں ہے تو یہ معنی بھی صحیح ہوگا لیکن زیادہ بہتر ایک انسان یہ کہ اللہ تعالی اوپر ہے اور فی کا ترجمہ اللہ سے کرے اور سے نہ کریں ٹھیک ہے تو یہاں لوڈی نے کیا کہا جب پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے تو اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ آسمان پر ہے, اوپر ہے اللہ تعالی. کہاں ہے اللہ تعالیٰ اوپر ہے پھر آپ نے پوچھا میں کون ہوں تو اس نے کہا کہ ان کا رسول اللہ آپ اللہ کے رسول وسلما آپ نے کہا اسے آزاد کر دو یہ مومن ہے ایمان والی عورت ہے آپ نے کرنے کا جو مومن غلام ہوتے ہیں انہیں کو آزاد کرنے کا حکم دیا گیا شریعت کے اندر جی انہیں کے ساتھ رحمت کا برتاؤ کیا جائے گا انہیں کو آزاد کیا جائے گا اب تو غلاموں کا دور نہیں ہے لیکن احادیث میں قرآن میں جو ہے اسی بات کا حکم دیا گیا ہے کہ جو مومن ہیں جو مسلمان ہیں ان کو آزاد کر دیا جائے غلاموں کو تو اس حدیث سے کئی باتیں ثابت ہوتی ہیں جو سب سے بنیادی بات ثابت ہوئی وہ یہ کہ اللہ تعالی اوپر ہے اور اللہ کے بارے میں ایسا سوال کرنا کہ اللہ کہاں ہے یہ غلط نہیں ہے بلکہ یہ کسی کا امتحان لینے کے لیے اس کا ایمان جانچنے کے لیے انسان اس طریقے کا سوال کر سکتا ہے تاکہ معلوم ہو کہ اس کا عقیدہ اور اس کا جو ہے منحج کیسا ہے اور اسی سوال میں معلوم ہو جاتا ہے. ہے نا اسی سوال کے اندر ہمارے پاس لوگ آتے ہیں کہ ہمیں خطبہ دینا ہے مجھے جو ہے نماز پڑھانے کے لیے کسی مسجد کے اندر رکھ دیجئے ہم ان سے دو تین سوال کرتے ہیں پورے چاول کو انسان نہیں دیکھتا ایک چاول دیکھ لیتا پتہ چل جاتا کہ چاول پکا ہے کچا ہے نا ایک دو سوال کرتے معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ صاحب کتنے پانی میں اور ان کا عقیدہ ان کا مناج کیا اور یہ بھی ہم سوال کرتے ہیں ان سے کیونکہ ہمارے نبی نے سوال کیا تھا ہمارے نبی نے سوال کیا تھا اور ہمارے نبی سے بھی سوال کیا گیا تھا کہ اللہ کہاں ہے تو اللہ کے اصول بتایا تھا صحابہ نے بھی سوال کیا نبی سے ہمارے نبی نے صحابہ سے اور ہمارے نبی نے صحابہ سوال کیا یا اس جو ہے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ کہاں اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے۔ اس نے اپنی فطرت کی بنیاد پر کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ اوپر کیونکہ ہر انسان کی فطرت کہتی ہے چاہے وہ کافی روحت کی جانور کی بھی فطرت کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو خالی ہے اوپر ہے جانور بھی آپ دیکھے چلاتے ہیں چیزتے ہیں لوگ اپنا اوپر جو ہے چہرہ اٹھاتے اوپر ہیں اوپر گھومتے ہیں دیکھے اور ایک سریک مخلوق آتے جی تو یہ فطرت ہے انسان کی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر جگن اللہ بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا ہے عرش پر جلوہ فروغ ہے اوپر اللہ ابام تو یہ سوال کیا جا سکتا ہے یہ سوال کرنا بدات نہیں ہے یہ سوال کرنا سنت ہے نبی کا یہ عمل ہے صحابہ کا عمل ہے صحابہ نے سوال کیا جی ہاں کسی کا عقیدہ جاننے کے لیے کہ اس کا عقیدہ صحیح یا صحیح نہیں ہے اسرے کا سوال کرنا بالکل جائز ہی نہیں بلکہ سنت ہے انسان کر سکتا کرنا چاہیے اس کو اما نبی نے سوال کیا تو اس نے کہا کہ جو ہے اللہ ابامن کہاں ہے اوپر ہے اور اسی مسئلے کو ثابت کرنے کے لیے مصنف نے یہاں پر اس حدیث کو جو ہے پیش کیا ہے یہ بھی بات ثابت ہوئی کہ اگر یہ کوئی عقیدہ نہیں رکھے گا کہ اللہ تعالی اوپر ہے تو مومن نہیں ہوگا وہ آپ نے پوچھا میں کون ہوں کہا آپ اللہ کے رسول ہیں پہلے اس نے جواب دیا کہ اللہ اوپر ہے تو آپ نے کیا کہا اسے آزاد کر دو مومن ہے لہذا ایمان کے لیے ضروری ہے عقیدہ رکھنا کہ اللہ تعالیٰ کے ذات اوپر ہے ہر جگہ نہیں ہے تبھی آپ نے کہا کہ مومن ہے اس کے صحیح جواب پر اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے لہذا مومن ہونے کے لیے عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہر جگہ نہیں ہے اگر صاحب ایمان ہوگا تو اس کا ضرور عقیدہ ہوگا ایسے یہ بھی ثابت ہوا کہ ہمانبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب نہیں معلوم تھا یہ بھی ہمارے یہاں بڑا مسئلہ ہے نا کہ ہمار نبی کو کہتے ہیں آپ غیب داں تھے نبی کیا بلکہ اپنے پیروں کے بارے میں ولیوں کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ عالم الغیب غیب ہے غیب داں ہیں نہ عزب اللہ نظالی یہ اللّہ تعالیٰ کے ساتھ بڑا شرک ہی ہے اگر کوئی اللہ کے علاوہ کسی اور کے بارے میں عقیدہ رکھتا ہے کہ وہ عالم الغیب ہیں وہ اللّہ تعالیٰ کے ساتھ بڑے شرک کا ارتقاب کرتا ہے یہ اللہ تعالی کے اسماء اور شفات کے اندر شرکی ہے جو ناقابل معافی ہے بڑا گناہ یہ ہمارے نبی بھی غیب داں نہیں تھے اگر غیب دا ہوتے تو آپ بتا دیتے کہ بھائی وہ تو مسلمان ہے اس کو آزاد کر تو میں جانتا ہوں اس کے بارے میں ہمارے پاس آنے کی کیا ضرورت ہے اس خاتون کو اس لوڈی کو میں جانتا ہوں لیکن آپ نے بلایا اپنے پاس سوال کیا جب اس نے سوالوں کا صحیح جواب دیا تب آپ نے کہا کہا صحیح نامومن اسے آزاد کر دو کیا یہ؟, یہ مومن ہے تب آپ نے یہ جواب دیا فرمایا لونڈی لوڑی کے تعلق سے تو مانوی کو غیب نہیں معلوم تھا اللہ تعالی ہی عالم الغیب ہے غیب کا علم اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہاں اللہ رب العالمین نے غیب کی کچھ باتیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور انبیاء میں سے جس کو اللہ ربامی نے چاہا بتایا لیکن علم کا ذاتی غیب کا ذاتِ علم اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں اللہ نے بتایا تب معلوم پڑا اور اگر کسی ذریعے سے کوئی چیز بات معلوم ہو جائے اس کو غیب نہیں کہتے غیب کا مطلب یہ ہے کہ بغیر کسی واسطے اور ذریعے کے آپ کو معلوم ہو جائے کہ بھائی منٹ کے بعد کیا ہونے والا کل کیا ہونے والا آپ کو معلوم ہو جائے آپ بتا دیں اس کو کہا جاتا ہے اگر کسی نے بتا دیا آپ کو تو ایسی صورت میں وہ غیب نہیں رہ جاتا ہے. جو آپ کی غیر موجودگی میں ہو اور کوئی بتا دے اس کو غیب نہیں کہا جاتا ہے تو کسی واسطے سے اگر کوئی چیز معلوم ہو جاتی اس کو غیب نہیں کہا جاتا ہے. غیب یہ ہے کہ انسان بغیر کسی واسطے اور ذریعے کی چیز بتا دے تو اللہ رب العالمین نبی کو غیب کی باتیں بتائیں سورج میں اللہ فرماتا ہے فلا ظہرو علیٰ غیب یا ہزا اللہ منر توام رسول کہ اللہ تعالیٰ اپنا غیب کسی پر ظاہر نہیں کرتا مگر جس رسول سے راضی ہوتا جس سے کے بارے میں چاہتا ہے اس کو کچھ بتا دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ غیب کی باتیں بتاتا ہے ہمارے نبی کو بتایا کیا مجھ سے پہلے کیا کیا چیزیں ہوں گی سورج مغرب سے نکلے گا یاجوز معجوز آئیں گے دجال آئے گا ایک نہیں ہے اور جو ہے چوپایا نکلے گا عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے آسمان سے دوبارہ دنیا کے اندر مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا اور اس طریقے سے بہت ساری دس بڑی نشانیاں آپ نے بتائیں اور چھوٹی چھوٹی بہت ساری نشانیاں آپ نے بتائیں تو یہ جو سب نشانیاں ہمارے نے بتائیں یہ ہمارے نبی کو اللہ العالمین وہی فرمائی اسی لیے جب ہستیل امین نے ہمارے نبی سوال کیا قیامت کے بارے میں تو ہمارے نے کیا فرمایا بل مسولہ بالمن سائد جیسے سوال کرنے والے کو نہیں معلوم ہے کہ قیامت کب قائم ہوگی ایسے جس کے جسے جس پوچھا جا رہا ہے اس کو بھی نہیں معلوم ہے کہ قیامت کب قائم ہوگی ہم کو بھی نہیں معلوم تم کو بھی نہیں معلوم فرستوں کو بھی نہیں معلوم ہے حتیٰ کہ اسرافی علیہ السلام کو بھی نہیں معلوم ہے سور کون پھونکے گا اسرافی علیہ السلام اللہ تعالیٰ حکم ہوگا تب وہ سور پھونکیں گے ان کو نہیں معلوم ہے کہ کب قیامت ہوگی جب اللہ تعالیٰ کہے گا تب ان کو معلوم پڑے گا کہ ہاں قیامت قائم ہونے کا وقت آگے وہ سر پھونکیں گے تب قیامت قائم ہوگی اللہ کے رسول کی حدیث سے غالباً انس بن مالک ہیں جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے نبی نے تین دن پہلے ایک حدیث بتائی تین دن پہلے وفات سے کہ نہ مجھے معلوم ہے نہ عیسیٰ علیہ السلام کو معلوم ہے کہ قیامت کا قائم ہوگی ہمارے نبی نے عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیوں کیا اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے آئیں گے وہ بھی قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے عیسیٰ علیہ السلام کا آنا ہے عیسیٰ السلام آسمان پر زندہ ہے نا اللہ عل کو زندہ اٹھا لیا جسم و روح کے ساتھ اور دوبارہ دنیا کے اندر آئیں گے وہ قیامت سے پہلے قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ہیں تو ہمارے نبی نے عیسیٰ علیہ السلام کو اسی لیے نام لیا کہ عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا کے اندر آئیں گے ان کو بھی نہیں معلوم ہے قیامت کب قائم ہوگی جبکہ وہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے بڑی نشانی اسی لیے ہمارے نبی ان کا نام لیا تین دن پہلے کے عدیش ہے یہ حساب رض مسلم کی روایتی ہے کہ تین دن پہلے ہمارے نبی نے فرمایا کی مجھ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے نہ مجھے معلوم ہے نہ عیسیٰ علیہ السلام کو معلوم ہے کہ قیامت کب قائم ہوگی تین دن پہلے کے حدیث ہے. جی اور جو حدیث بخاری مسلم کی حدیث جو حدیث جبریل اس کا جواب دیتے ہیں کہ یہ تو پہلے کی حدیثی پہلے نبی کو نہیں معلوم تو بعد میں معلوم ہو گیا تھا تو اس حدیث کے بارے میں کیا کہیں گے تین دن وفاط سے پہلے ماں نبی نے فرمایا صحیح مسلم کروائے تھے کہ نہ مجھے معلوم نہ عیسی علیہ السلام کو معلوم قیمت کے قائم ہوگی جی یہ اللہ تعالیٰ کی خصوصیات میں سے ہے اللہ کی خصوصیات میں سے ہے تو معلوم یہ ہوا اس حدیث سے بڑی مشہور حدیث ہے کہ اللہ برامین کی ذات کہاں ہے عرش پر مستوی ہے اور اوپر ہے عرش پر جلوہ افروز ہے لہذا اس کے علاوہ کوئی اور عقیدہ رکھنا یہ بالکل انسان کے لیے جو ہے جائز نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ کے لیے جو علو ہے وہ جیسا کہ میں نے بیان کیا کہ ہر انسان کی فطرت ہے یہ ہر انسان کی فطرت ہے کہ اللہ رب العامن کے بارے میں اللہ اور جو دنیا کا کائنات کا خالق ہے اس کے بارے اس کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ وہ اوپر ہے وہ ہر جگہ نہیں ہے اس لیے آپ دیکھیے کہتے ہیں اوپر والا جانے ہمارے یہاں غیر مسلم بھی کہتے ہندو بھی کہتے ہیں سکھ بھی کہتے ہیں اوپر والا جانے تو اوپر والا یعنی جو اوپر ذات ہے تو ان کا بھی عقیدہ یہ ہے کہ جو دنیا کا خالق ہے یا جس کے بارے میں وہ رکھتے ہیں وہ غلط عقیدہ رکھتے ہیں لیکن یہ عقیدہ ضرور اوپر, اوپر والا جانے جی تو کہنے کا مقصد یہ کہ میرے بنیادی عقیدہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر جگہ نہیں بلکہ اللہ اقبام کے ذات عرش پر جو ہے اور عرش پر جلوہ فروض ہے اس حدیث سے ایک بات یہ بھی ثابت ہوتی ہے کہ صاحب کرام ہر چھوٹی بڑی چیز میں اللہ قسور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کیا کرتے تھے لوڈی کو آزاد کرنا ہوا نبی کے پات تشریف لائے پوچھا کہ میں اس کو آزاد کرنا چاہتا ہوں اور جب بتایا گیا کہ ہاں وہ ممنہ ہے تو انہوں نے فون آزاد کر دیا انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا لہٰذا ہم سے بھی اگر غلطی ہو جائے تو ہمیں بھی اپنی غلطی کا گناہ کا احساس ہونا چاہیے اور اس گناہ سے انسان کو توبہ کرنا چاہیے اور جب انہیں کوئی بات بتائی جاتی تھی تو فوراً اس کے اوپر وہ عمل پیرا ہوتے تھے صاحب کرام رضاء اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین ہمارا بھی عمل اور ہماری بھی روش یہی ہونی چاہیے کہ اللہ کے سب سے کوئی حدیث ملے آپ کا کوئی عمل اور کوئی قول ملے ہمیں بھی اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے یہ نہیں کہ جو ہے اس پر عمل کرنے کے لیے ہم کوئی اور چیز کو ڈھونڈیں کہ ہمارے ملک میں عمل ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے ہمارے امام صاحب کا قول ہے کہ نہیں ہے ہمارے فنا صاحب پیر صاحب کا قول ہے کہ نہیں ہے اگر وہ ہمارے وہ عمل کریں گے تب عمل کریں گے وہ نہ نہیں کریں گے حدیث کسی چیز کی محتاج نہیں ہم حدیث کے محتاج ہیں کسی عمل کرنے کے لیے حدیث کے محتاج جب تک حدیث سے ثابت نہیں ہوگا جب تک انسان کوئی عمل نہیں کر سکتا لیکن حدیث پر عمل کرنے کے لیے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی عمل کرے گا تبھی عمل کر سکتے یا پیر صاحب عمل کریں گے تبھی کر سکتے امام صاحب کریں گے تبھی کر سکتے ایسا نہیں ہے جی ہاں حدیث پر عمل کرنا ہر انسان سے مطلوب ہے جیسے حدیث مل گئی اور قرما کے لیے ائمہ کے لیے عذر ہے ان کو حدیث نہیں پہنچی ہوگی یہ حدیث سے معنی کچھ اور سمجھے ہوں گے یہ حدیث پہنچی تو غلط طریقے سے پہنچی یعنی ضعیف رواد کے ذریعے پہنچی یا کسی اور واسطے سے پہنچی ان کے لیے بہت سارے آزار ہیں ائمہ کے لیے مشترین کے لیے لیکن ہمارے لیے کوئی عذر نہیں ہے ہمارے لیے کوئی عزر نہیں ہمارے لیے یہ ہے کہ اس حدیث کو ہمیں ماننا چاہیے اس کے اوپر جو ہے عمل کرنا چاہیے جیسے کہ سابق رام اس کے اوپر عمل کیا کرتے تھے تو یہ جو حدیث ہے یہ صحیح مسلم کی روایت ہے ابو دعوت کی حدیث ہے اور بہت ساری حدیث کتابوں کے اندر موجود ہے جس سے بات واضح طور پر ہوتی ہے کہ اللہ عبامین کی ذات عرش پر جلوہ فروز ہے اور اللہ ابامن ہر جگہ نہیں ہے آگے دوسرا مسئلہ مصنف بیان کریں گے وہ اللہ تعالی کی معیت کا کہ اللہ تعالی ساتھ ہے سب کے تو سب کے ساتھ ہونے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالی اپنی ذات سے سب کے ساتھ ہے یا اپنے علم کی وجہ سے قدرت سے اللہ تعالیٰ سب کے ساتھ ہے تو یہ کیونکہ جب یہ عقیدہ کہ اللہ تعالیٰ بلند ہے اللہ تعالیٰ عرش پر ہے تو اللہ رب اللہ نے یہ بھی فرمائے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے تو ذہن میں تھوڑا سا اشکال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیسے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے عرص پر بھی ہے اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ بھی ہے تو کیا اس کا معنی اور مطلب ہے تو آگے اس مسئلے کو مصر مسئل رحمۃ اللہ بیان کرے گے اور عام طور پر جنہوں نے کتابیں لکھی عقیدے پر دونوں مسئلوں کو ساتھ ساتھ بیان کیا ہے کیونکہ دونوں کے اندر کوئی تعارض کی بات نہیں ہے اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے لحاظ سے بلند ہے عرش پر جلوہ افروز ہے لیکن اپنی قدرت اور علم کے لحاظ سے اللہ ربان سب کے ساتھ ہے اور اللہ تعالیٰ کی معیت کی کئی قسمیں ہیں وہ سب باتیں انشاءاللہ اگلے درس کے اندر آئیں گی اور یہ ساری تفصیلات اس سے بتائی جاتی ہیں کہ تاکہ ہمیں علم رہے جی اور یہ تفصیلات آپ کو یہیں ملے گی ہمارے ملکوں کے اندر یہ تفصیلات بلکہ اسمار اور صفات کے بارے میں بیان ہی نہیں ہوتا ہے درسی نہیں لوگ دیتے ہیں نہیں بتاتے لوگوں کو علیحدیس مدارس کے اندر بیان کیا جاتا ہے لیکن وہاں بھی تی تفسیر کے ساتھ نہیں پڑھایا جاتا ہے جتنی تفسیر کے ساتھ سعودی عرب کے مدرسوں میں کالجوں میں یونیورسٹیوں میں عقیدے کو پڑھایا جاتا ہے ہمارے یہاں نہیں پڑھایا جاتا ہے بچارے جو علحیث مدرسے نہیں ہیں وہاں تو پڑھایا ہی نہیں جاتا ہے وہاں تو اشریت تو ماتردیت اور جو سلب سارن کے عقیدے خلافو پڑھایا جاتا ہے چاہے وہ دیوانگیوں کے مدارس ہوں بریلیوں کے ہوں جماعت اسلامی کے ہوں جو بھی مدارس ہیں وہاں پر وہی عقیدہ پڑھایا جاتا ہے جو سرب سارین کا عقیدہ نہیں ہے اہل حدیث مدرسوں کے اندر یہ عقیدہ پڑھایا جاتا ہے لیکن اتنی تفصیل کے ساتھ وہاں بھی نہیں پڑھایا جاتا ہے۔ لیکن یہاں الحمد للہ سعودی رب کے اندر آپ مدرسوں میں کالجوں میں یونیورسٹیوں میں تفصیل کے ساتھ کیونکہ جو عقیدے کا اہتمام یہاں ہے وہ ہمارے ملکوں کے اندر نہیں پایا جاتا ہے ہمارے ملکوں کے اندر عقیدے کے اہتمام نہیں ہے بڑے بڑے دیگر پروگرام ہوتے ہیں عقیدہ کا موضوع ہاں بہت کا بیان کیا جاتا ہے دیگر مسائل پر انسان گفتگو کرتا دیگر چیزیں انسان بیان کرتا ہے لیکن عقیدہ جو بنیادی ہے جو سب سے زیادہ اہم ہے اس کے اوپر زیادہ توجہ نہیں دی جاتی ہے تو یہ عصماء و صفات کا عقیدہ بھی بہت اہم توحید ہے توحید کے تین قسمیں سے ایک قسم ہی ہے عسما و صفات کی توحید تو اس کو تفصیل سے جاننا ہمارے لیے ضروری ہے یہ جو علو کی قسمیں یا مائیت کی قسمیں یا اور ساری چیزیں ہم نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں اپنے یہاں بڑے بڑے علامہ سے پوچھے گا نہیں بتا پائیں گے جی نہیں بتا پائیں گے, جی گے وہ کیونکہ ان کو پڑھا ہی نہیں جاتے ساری باتیں مفتی ہیں بڑے بڑے دار دارالعلوموں سے فارغ ہیں ان سے پوچھیں گے کچھ نہیں بتا پائیں گے وہ جی ہاں ان تمام چیزوں کے بارے میں کیونکہ یہاں بتایا نہیں جاتا میرے بھائی پڑھایا نہیں جاتا و بدارش کے اندر پڑھایا جاتا ہے الحمدللہ لیکن وہاں بھی بہت زیادہ تفصیل نہیں بتائی جاتی ہے کچھ اختصار کے ساتھ ہی پڑھایا جاتا ہے لیکن یہاں الحمد ساری باتیں تفصیل کے ساتھ تفصیل سے آنے سے ساری باتیں انسان کے ذہن میں آ جاتی ہیں اور کوئی شکال انسان کے ذہن میں نہیں رہتا ہے اور تفصیل سے اگر باتیں رہیں گی تو اگر پوری بات رہیں تو کچھ نہ کچھ تو رہے گا انسان کے ذہن دماغ کے اندر تو اس لیے میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ اس مسئلے کے متعلق جو بھی چیزیں ہیں جو بھی انما اور اقسام ہیں جو بھی صورتیں ہیں وہ تمام چیزیں اس کے اندر داخل ہو جائیں تاکہ کسی بھی طرح کا کوئی شک اور شبہ جو ہے باقی نہ رہے اور انسان جو ہے کے پاس ایک کافی ایک کافی حصہ عقیدے کا اس کو علم ہو جائے اور اس کو اکثر باتیں اس کے تعلق سے اس کو معلوم ہو جائیں تو انشاءاللہ آگے جو ہے جو درس ہوگا ہمارا وہ میت کے تعلق سے تو ان شاء درس میں اس کو ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے اللہ تعالی ہم سب کو عقیدے کا صحیح عمدہ فرمائے اللہ رب العالمین ہم سب کو صرف سارن کے عقید و منہج پر قائم رکھے اور نبی کی سنتوں پر قائم رکھے امین وزاقب اللہ خیر وسلم محمد ولہ علیہ وسلم